أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وعاتوا يوم حصاده انشا جس نے پیدا کیے باغات چتریوں پر چڑھائے بغیر ماروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے اور اور مختلفاً مختلف ہیں مزے ذائقے اس کے انارت ملتے جلتے اور بغیر, بغیر ملتے جلتے فلو کا اس کے پلوں میں سے جب وہ پل پکڑ لیتے ہیں پل لے آتے ہیں وہ آپ اور اس کا حق یوم ہسو دیں اس کی کٹائی دن صرفوں اور اشراف مت کروں مصرفین نئی پسند کرتے اللہ تعالیٰ اشراف کرنے والوں کو دلیل عطلی اللہ کے پہچان کے لیے تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین العالمی نے تمہاری باغات پیدا کیے ہیں پھر اس کی قسمیں بتائے ماروشات وہ باغات جو پھیل جاتے ہیں جس طرح انگور کے چھتے ہوتے ہیں چپروں کے اوپر وہ پھیل جاتے ہیں غیر ماروشات وہ جو بغیر چھتریوں کے ہوتے ہیں بعض وہ جو زمین پر پھیلتے ہیں بیل کی صورت میں بعض وہ باغات جس کے درخت ہوتے ہیں وہ اسمان کی طرف ان کے تنے بلند ہوتے ہیں اس میں پھر اللہ رب العالمین نے وہ نقل زیتون اور رومان کا تذکرہ کیا بعد میں پھل وہ پھیل جاتے ہیں زمین کے اوپر چپروں کے اوپر اس کے لیے لوگ چپرے ڈالتے ہیں جس کی مثال انگور کی صورت میں ہے اور بعض وہ جن کے درختیں ہوتی ہیں چھوٹے صورت میں بڑے صورت میں اور ذرا کیتی آم کیتی اس کے اندر سارے فصلیں آ جاتی ہے اور میں مختلف مختلف ہے اس کے لذت مزے اور جس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کے طبیعتوں میں مختلف کیفیتیں پیدا کی ہے کسی کو مٹ چیز پسند ہے کسی کو نمکین کسی کو کڑوا یہ ہر ایک کے مختلف طبیعت تو اللہ نے بھی مختلف طبیعتیں ڈال دی ہے جو انسان کو جو پسند ہو اس کو استعمال کرے پھر اللہ رب العالمین نے زیتون رمان کا الگ ذکر کیا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑے بڑے نعمتیں ہیں فرمایا متشابہ ان کے باز کے پھل ملتے جلتے ہیں دانے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں شکل صورت میں تو بعض کے پتے ملتے ہیں بعض کی لکڑی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تنے بڑے کاداور فرمایا غیر متشابے بغیر ملتے جلتے معنی ایک دوسرے سے مخالف رنگ میں مخالف درخت میں مخالف پتوں میں مخالف پھر اللہ رب العالمین نے ان اقسام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کلو ان سمر ہی راسمارا کاؤ اس کے میبوں میں سے جب وہ پل لے آئیں جب وہ پل لے آتے ہیں پل دے دیتے ہیں اس میں سے کاؤ وہ آسا رہی دو اس کے حق کٹائی کے دن مانا جب تم فصل لیتے ہو تو فصل کے اندر زکوۃ بھی ہے فصل کے اندر غریب مساکین کو حق دینا بھی ہے اور جو لوگ اللہ تعالی کے دین کا حق وہ نہیں دیتے ہیں مساکین اور فخیروں کا حق نہیں دیتے ہیں اللہ نے ان کو عبرت بنایا ہے جس کا ذکر صورت قلم میں اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو سزائی دی ہے دنیا میں بطور عبرت اس کو لایا ہے تو فرما مساکین غریبوں کا حق ان کو دو اور اللہ کا حق اس میں سے نکالو ولا تو اسراف مت کرو اسراف یہ بھی ہے ان کو ضائع کیا جائے اسراف یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر دیا جائے فرمایا اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ لا انب المصرفین یقینا اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین نے اسراف سے منع کیا ہے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا دوست بائی قرار دیا ہے صورت بنی اسرائیل میں و من الانعام حمول و فرشا اور پیدا کیے تمہیں پائے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے باز وہ جانور ہیں ہمولتن جو بوجھ اٹھاتے ہیں اونٹ کو دیکھو اس کے اوپر بندہ سواری بھی کرتا ہے اور وہ کئی بوریاں اٹھا کر تمہارے لیے لے کے بھی جاتے ہیں اس کے ماں سے وہ گدے کو دیکھو خچر گھوڑے وغیرہ پھر قرآن نے اس کی تقسیم کی ہے بازے کا تم گوشت کھاتے ہو باز کے اوپر سواری کرتے ہو وہ آلیہ ولفل کے تحمل سوت مومنون میں فرمایا تو فرمایا کہ تمالی جانوروں کا تخلیق اللہ نے کیا ہے وہ فرشا وہ جانور جو چھوٹے قد والے ہیں جیسے بکریاں اور مہندے وغیرہ دمبے وغیرہ یہ فرشا میں داخل ہے کلو کا مما اس میں سے کم اللہ ہو جو رزق دیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے خطوات شیتان مت پیروی کرنا شیطان کے قدموں کے اللہ کی رزق میں سکھاؤ اس میں شیطان کے قدموں کے پیروی مت کرو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کرو اور سنت طریقے سے ہمیں کیا ملتا ہے سواری میں جب اس کو استعمال کرتے ہو تو اس کے لیے مسنون دعا سواری پر بیٹھ کر مسنون دعا پڑھو شیتان کے پیروی مت کرو ان جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ شیتان کے قدموں के پیروی है ان کو بطور रेस ریس لگانا ایک دوسرے کے ساتھ دوڑا کر اور اس پر آپس میں ایک دوسرے سے यह کھیلنا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے ورما یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن شیتان کا اس میں حصہ نہیں بناو اس لیے کہ یقینا تمہارا کُلہ دشمن ہے تو اپنے رب رحمان سے دوستی قائم رکھو اللہ کی دی ہوئے نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ رب العالمین کے اس میں شکر بجا لاؤ تمان عطاس و جن پیدا کیے اس نے آپ قسم کے جوڑے من و من و منسبین یہ اللہ رب العالمین نے پھر ان حلال جانوروں کا ذکر کیا ہے آٹھ قسم کے جوڑے معنی ہر ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنتا ہے جوڑے تو ویسے یہ چار ہے لیکن چار کو ہر ایک اس میں مونس بھی جوڑا ہے تو مذکر بھی جوڑا ہے دوسرے کے لیے جوڑا قرار دیا جاتا ہے فرمایا بیڑ میں سے دو قسم و بکری میں سے دو قسم معنی مونس مذکر نرمادا کل آپ فرما دیجیے آد کریں کیا ان کے نر حرام ہے عمل ان سین یا ان کے مونس ان کے دمبے اور ان کے بکرے حرام ہے یا ان کی بکریاں اور دمبیاں مونس وہ حرام ہے دونوں میں سے کون سا حرام ہے کیونکہ یہاں مشرقین کا اللہ رب العالمین رد کرنا چاہتا ہے جو مشرقین کا نظریہ تھا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں میں اپنے طرف سے تقسیم کرتے تھے بادے کو حلال بادے کو حرام قرار دیتے تھے اپنے طرف سے اللہ نے ان کا رد کیا اور ایسے سوالات ان پر کیے کہ اس میں سے کسی ایک کا جواب ان کے پاس نہیں یا وہ خام مشتمل ہے اس پر ان کے مادو کے رہن خبر دو مجھے بے علم ان علم کے ساتھ انکون تم, اگر تم سچے ہو وہ منل کی بلسمین و من القرسمین پیدا کی و صلی نے تمالی اونٹ کے دو قسمیں اور گایوں کی دو قسمیں گائے میں بھی مونس مذکر اور اونٹوں میں بھی مونس مزکر کیا حرام کیا اس مظکر میں اس, میں اس, میں اس میں حرام ہے یا مونس حرام ہے تعلیام سین یا کہ مشتمل ہے اس پر دونوں مادوں کے ہم کن تم شہدا کیا تم موجود عد وسو کم اللہ ہو جب وہ کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے بحادا اس حکم کے ساتھ جنہوں نے بنایا پر پرجوٹ لمنا سا تاکہ گمراہ لوگوں کو بغیر علم بغیر کسی علم کے ان اللہ نئی ہدایت دیتے ہیں ظالم قوم کو <خصوص> <خصوص> <خصوص> اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے سوال کیا کہ تم اس میں سے کسی کو حرام کرا دیتے ہو کسی کو حرام تو اب اس میں ایک جواب دو اس میں مذکر حرام ہے اگر مذکر حرام ہے تو سارے مذکر حرام یا معنس حرام ہے اگر مولس حرام ہے تو سارے معنس حرام مانا اونٹنی ہے بکری ہے دمبے میں سے ایک مونس ہے گائے ہے اس میں سے مونس ہے یا مذکر حرام ہے یہ تو دو قسمیں ہو گئی یا تیسری قسم حرام ہے کہ ابھی وہ جدا نہیں ہوا ہے اس میں معانس مذکر کا فرق نہیں ہوا ہے مانا مادی کے صورت میں ہے ماں کے پیٹ میں ہے نہ مذکر بنائے نہ مونس بنائے گوشت کا لوتڑا ہے ابھی اس کا کیا حکم ہوگا اب یہ تین قسمیں ہو جائے گی یا تو مذکر ہوں گے یا مونس ہوں گے یا پھر وہ جو کہ دونوں میں مشترکہ ہے نہ مونس بنائے نہ مذکر بنائے تو تین سے علاوہ تو کوئی قسم بن ہی نہیں سکتے یا مونس ہے یا مذکر ہے یا وہ جو ابھی نہ اس میں مونسیت آیا ہے نہ ذکوریت آیا ہے تو اب ان تینوں میں سے کون سی قسم تمہاری نزدیک حرام ہے اور اس کا کوئی جواب مشرق نہیں دے سکتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس بات کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے تم حاضر تھے جب اللہ یہ فرما رہے تھے ایسے کوئی ارشاد اللہ کی کتاب میں سے ہے علم کی دلیل تمہارے پاس ہے اگر ہے تو لے اگر نہیں ہے تو پھر یہ تم ظلم کرتے ہو اور جب تک اس ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ القوم الظالمین اللہ ہدایت نے دیتے ظالم قوم قوم یہ مشرقین کا عقیدہ حلت اور حرمت کے فیصلے اپنے طرف سے کرنا آج بھی مشرقین کے اندر یہ عقائد موجود ہے فرمایا کل فرما لا نہیں پاتا ہوں میں میں سیما اس جو وحی کی گئی ہے مجھے محرم حرام حالات ام کوئی چیز کھانے والے پر جو کائے اسے کوئی بھی چیز جو کہنے والا اس کو کائے وہ میں نہیں پاتا ہوں جو حرام کیا گیا ہے اللہ مگر اوسو ہاں مگر یہ کہ وہ ہو مردار یا بیتا ہوا خون او لمہ یا خنزیر کا گوشت یقین وہ ناپاک ہے اوفن یا فسق ہے او یا وہ جو کہ نام لیا گیا ہے کسی اور کا اس پر بس وہ جو لاچار ہو جائے غیر باغ نہ ہو وہ سرکشی کرنے والا ولا دن اور نہ ہو حد سے نکلنے والا رب تک غفور تیرے رب بہت بخشنے والا بہت محربان ہے اس کی دو آیتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بقرہ ایک سو ترہتر میں اور معدہ آیت نمبر تین میں اور نہل میں ایک سو پندرہ پر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں حسر جو ہوتا ہے بقارا میں یا آگے کے آیات میں یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ بس یہیں چار چیزیں حرام ہیں باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے نہیں یہ وہ چار چیزیں ہیں جو تمام شریعتوں میں اللہ نے ان کو حرام قرار رکھا مردار حرام ہے تمہارے اوپر بیتا ہوا خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے غیر اللہ کے نام پر منسوخ کیا ہوا چیز حرام ہے یہاں دم مستوہا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ وہ خون حرام ہے جو ذبح کرتے وقت رگو سے نکل رہا ہے اگر جانور کے گوشت کے اندر خون دے جائے زبا کرنے کے بعد تو وہ خون حرام بھی نہیں ہے نجس بھی نہیں ہے دم مصروحہ کے ساتھ وہ خون جو لوتڑا بن چکا ہے ٹکڑا بن چکا ہے مانا تلی ہے کلیجی ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور اس آیات نے بھی اس کی اشارہ دے دیا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہے حرام میں اگرچہ وہ بھی خون سے بنا ہوا ہے اور اس بات کا بھی اشارہ دے دیا کہ جو خون جانور کے گوشت کے اندر رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے فرمایا کہ جو ہد سے نکلنے والا نہ ہو سرکشی کرنے والا نہ ہو اگر کوئی بے بس ہو جائے تو ان چیزوں میں سے کسی چیز کو استعمال کر لینا یہ اس کے لیے حالات استراری ہے وہینا ان لوگوں پر ہاتھ ہو جو یہودی ہوئے ہیں ہر رمنا حرام کیا تھا ہم نے کل عزیز خر ہر ناخن والی چیز کو ہم نے یہ گودیوں پر حرام کیا تھا ناخون والی چیز کو اونٹ کے اونٹ کو اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا یہ اللہ رب العالمین نے ان کے ظلموں کی وجہ سے ورنہ یہ مستقل حرام نہیں کی یہ چیزیں وہ من البرغ ہوما ہوما اور گائیں اور بکری کے حرام کیا تھا ہم نے ان کے اوپر چربیاں ہم نے گائے اور بکری کی چربیوں کو ان پر حرام کیا تھا علامہ مگر وہ جس کو اٹھایا ہوا ہو ان کی پیٹوں نے پیٹ کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہو اول ہوا یا آنتوں کے ساتھ آنتڑیوں کے ساتھ جو آنتوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہو اس کی بھی شریعت نے ان کو اجازت دیا تھا او مخت الطب یا وہ جو ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہو ہڈی کے ساتھ منسلک ہو پیوست ہو اللہ فرماتے یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی بے بہ ان کے سرکشی کی وجہ سے ہم سچے ہیں اللہ فرماتے کہ یہ ہم نے ان پر خود حرام کیا تھا کیوں کیا تھا بے بہم ان کے سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سزاؤں کی مختلف شکلیں ہوتی ہے ایک چیز حلال اللہ نے ان کو حرام کیا یہ نہیں کہنا ہے اب ظاہر بات ہے ان کو ضرورت ہے اور جیسے کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا فجم انہوں نے اس کو پکلانا شروع کیا وہ با اور اس کو بیچا وہ عقلو اور اس کی قیمت کو کایا اس وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی کہ ایک حرام چیز کو ہلے کے ذریعے سے استعمال میں لانا اور یہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا یتیم بچوں کے گھر میں شراب ہے شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے اگر اس کو ہم بیچ کر اس کی قیمت سے کوئی حلال غلط ان کے لیے خرید لے تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ کی نہیں کیونکہ شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہو گیا ہے غیر مسلم تو استعمال کر رہے تھے تو غیر مسلموں پر بیچ دیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر اللہ نے جب استثنا نہیں کیا تو اللہ یتیموں کو بھی جانتا ہے مسکنوں فکروں کو بھی جانتا ہے لہذا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. پھر اس کے اوپر یہودیوں کا یہ عمل پیش کیا کہ شراب کو بیچ کر اس کی قیمت سے حلال چیز خریدنا یہ حرام ہے اس لیے اس کا قیمت حرام ہے یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو فتوے دیتے ہیں بڑے بڑے مدارس میں بیٹھ کر ایک خاتون نے سوال کیا بہت بڑے مدرسے میں سوال بھیجا کہ میرے خاون کی نوکری ہے بینک کی اور بینک کی تنخواہ تمہیں معلوم ہے کہ حرام ہے اب میں کیا کروں میں تو اپنے بچوں کو حرام کے نہیں چاہتی ہوں تو مفتی صاحب نے جواب لکھا جنگ اخبار میں بھی آیا کتاب میں بھی چپ چکا ہے فتح کی صورت میں کہ تم کسی غیر مسلم سے جتنی تمہارے خاون کی تنخواہ ہے اتنے پیسے کسی غیر مسلم سے قرض لیا کرو اور جیسے تیرے خاون کے تنخواہ مل جائے تو یہ تنخواہ پھر اس کو دیا کرو وہ غیر مسلم کا قرضہ تم اپنے بچوں کو کھلایا کرو اور اپنے خاون کی تنخواہ اٹھا کے اس کو دیا کرو تو اس طریقے سے تمہارے لیے یہ حلال ہو جائے گی اور آپ یہاں حیران بندہ ہو جاتے کہ یہ کیا ہے یہ تو ایک طالب العلم کو بھی بتا تو وہ کہے گا کہ یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ جو تم نے کہا وہ تو تم نے اپنے خاون کے پیسے کہا ہے خاون کے تنخواہ اٹھا کر تم کسی یہودی عیسائی کو دے دو جو تم نے کہا ہے تو خاون کا کہا قرضہ کے صورت میں اسے اس حلال دھوڑے ہو جائے گا۔ ایسے ہلے کرنا یہ نصارہ کا اور عیسائیوں کا کام کا ایسے بے ہودہ فتوے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک جزاؤناهم بظلمهم واننا لسادقون یہ ہم نے ان کے سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا دی۔ یقینا ہم سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قانون سچائی پر بنا ہے جو بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے وہ سچائی پر بنا ہے اللہ کے حکم میں ذرا برابر بھی شک کرنا انسان ایمان سے محروم ہو جائے گا فرمایا فرم کا زبو کا فص اگر جٹ لائے آپ کو بکل فص آپ فرما دیجیے رب دوکم دو رحمہ تمہارا رب وسیر رحمت والا ہے وا سور دوبا سہو نہیں پھیرا جاتا ہے اس کے عذاب کو المجرمین مجرم قوم سے یعنی اگر یہ مشرقین آپ کی تقسیب کرتے ہیں تو آپ ان کو ترغیب اور ترغیب دونوں دے دو کہ دیکھو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا خوف کرو اپنے عقیدے کے اصلاح کرو تو اللہ کا رحمت بہت وسیع ہے اللہ تمہیں ایمان کے بدولت جنت دے دے گا لیکن یاد رکھو اگر اللہ رب العالمین کے توحید کو نہیں مانو گے اللہ تعالی کی دین کو قبول نہیں کرو گے کسی کو ہر شرک پر رہو گے تو اللہ رب العالمین مجرمین کو معاف نہیں کرتے اقول اللہ دینا قریب کہیں گے وہ لوگ اشرک جنہوں نے شرک کیا ہو اگر چاہتا اللہ تعالیٰ معشرکنا نہ ہم شرک کرتے ولا نہ ہمارے باپ دادا ولا نہ, منشی نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو مشرقین کی دلیل اللہ کی مشیت سے استدلال آج بھی یہی دلیل مشرقین پیش کرتے ہیں جاہیل مشرق ہوتے ہیں نا آپ ان سے کہو بھائی یہ قبروں پر جانا یہ مزارات پر میلے لگانا وہاں چادریں چڑھانا یہ دیگے وہاں نظب کے طور پر پیش کرنا یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ غلط ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ارے اتنے مخلوق لگے ہوئے ہیں اگر یہ غلط ہوتے ہیں, تو کیا اللہ ان پر عذاب نہیں لاتا اللہ ان کو ذلیل نہیں کرتا اللہ نے اتنے ان کو مال دیے دولت دیے ہیں بڑے بڑے داڑھی والے ہیں اس میں پگڑوں والے ہیں اگر یہ غلط ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کو ڈیل نہیں دیتا بلکہ یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی اس دلیل کو پیش کیا کہ اللہ کے مشیت سے استدلال کرتے ہیں اللہ نے ایسا چاہا ہے تب ہم ایسا کرتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم ایسا نہ کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے اللہ نے اس کو جواب دیا کدال قبل اس طرح جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں سنا یہاں تک یہ چک لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو <coughs> اللہ فرماتا ہے اگر یہ بات جو تم کرتے ہو صحیح ہوتی اللہ شرک پر راضی ہوتا تو اللہ رب العالمین سابقہ مشرقین کو عذاب نہ دیتے نہ اللہ نے مشرقین کو تو عذاب دی ہے تم اس بات کے گواہ ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے راضی ہونے والی چیز پر کبھی عذاب دیتا ہے جس چیز پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر کبھی عذاب نہیں دیتے تو اللہ نے جب مشرقین کو عذاب دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ شرک پر راضی نہیں ہے اس لیے فرما قدال قبل یہ دلیل جو تم پیش کرتے ہو ان لوگوں نے بھی پیش کیا تھا جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور یہ جھوٹا دلیل ہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا کلا فرما دیجیے تمہارے پاس کوئی علم اگر ہے تو نکال کر ہمیں پیش کرو لاؤ دلیل لاؤ. انت تتبعون نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر گمان کے وئی ن تم اللہ تخصون. نہیں ہو تم اتکل کے پیچھے چلنے والے مانا تمہارا اور کوئی کام ہے ہی نہیں بس اندازوں پر اپنا ایمان رکھتے ہو آج بھی معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ دین کو اپنے اندازوں کے نظر کر چکے ہیں بس کہتے ہیں ہمارا خیال تو ایسا ہے میرے خیال میں تو یہ صحیح ہے میرے خیال میں خیال نہیں چلتا ہے دین میں گمان نہیں چلتا ہے دین میں دین تو یقین کا نام ہے اس پر تو دلیل شرعی چاہیے قرآن میں یہ ہے اللہ کے نبی کے فرمان میں یہ کل آپ فرما دیجیے فلی اللہ حجت اللہ کے لیے ہیں مضبوط دلیل محکم دلیل فلوشا الحدا کو مجبع اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا اللہ رب العالمین کو تو ایسے دلیل چاہیے جو مضبوط دلیل ہو اجت بالغ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے توحید پر ایسے دلائل دیے ہیں کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے ایسے دلائل پیش کیے ہیں انبیاء کے ذریعے سے کہ تمام انسانیت کی عذروں کو ختم کر دیا ہے بلاغت انتہا کو پہنچنے والے دلائل ہے کبھی آسمانی دلائل کبھی زمین کے دلائل کبھی تاروں کے ذریعے سے کبھی چاند کے ذریعے سے کبھی سورج کے ذریعے سے کبھی سمندروں کے ذریعے سے کبھی ہوا کے ذریعے سے کبھی بادلوں کے ذریعے سے کبھی انسان کے اپنے نفس کے اندر سے ان کو دلیل دیتے ہیں دیکھو تم سوتے ہو تم جاگتے ہو یہ کون معاملہ کرتا ہے تمہیں رزق کون دیتا ہے یہ ساری دلائل اللہ نے دی ہیں تو یہ وہ دلائل ہے جو انتہا کو پہنچنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ نے ساری انسانیت کے عذروں کو ختم کر دیا ہے کلا فرما دیجیے لے آؤ تم اپنے ان گواہوں کو کے وہ گواہی دیں اللہ نے یہ حرام کیا ہے لاؤ کوئی علماء تمہارے اندر موجود ہے لے آؤ اپنے گواہوں کو پیش کرو وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پیش کرو اللہ فرماتے فہم شہید وس اگر وہ گواہ دے پلا تو شہدما ہو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا کوئی بھی قرآن کا مخاطب کہ اگر مشرق اس قسم کی گواہی دیتے ہیں تو آپ اپنے دلائل سے نہ پھرنا آپ اللہ کے توحید کی جو مضبوط دلائل ہے اس پر قائم رہنا ولا نہ چلو ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے کد دبو آیات نہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو کبھی ہوتا ہے نا کسی معاشرے میں مواحد سنت ہر طرف سے اس کے اوپر زور آ جائے قوت آ جائے طاقت آ جائے لوگوں کی طرف سے اور اس پر مشکلات آ جائے اور پھر ان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے ادھر ادھر کے بنے بنائے باتوں کو پیش کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دلائل قویہ سے پلٹ جائے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تمہارے اوپر اس قسم کے مشکل آ جائے ہر جانب سے تمہارے پر آبازیں کسے جائے اور بدنامی کے الزام لگانے کے لوگ کوشش کریں اور آپ کو زیر کرنے کے لیے کہہ دے کہ آپ بھی ہماری اس بات کی تائید کرو تو کبھی بھی مشرقین کی شرک کی تائید نہیں کرنا اس لیے کہ تو خواہشات ہیں ان کی ولین وہ لوگ لاؤن آخرت ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت کے ساتھ وہ رب یا وہ اللہ تعالی کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں معنی یہ کہ جن لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہے یہ کام انہی لوگوں کا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو برابر کر لیتے ہیں جو صفات اللہ کے ہیں وہ صفات مخلوق کو دے دیتے ہیں حلت اور حرمت کے صفات یہ اللہ کی صفات ہے تحکیم القوانین قانون کو بنانا کسی چیز کو حرام قرار دینا کسی چیز کو حلال قرار دینا یہ اللہ کا مرتبہ ہے انہوں نے مخلوق کو دے دیا اس لیے کہ یہ قیامت کی منکر ہے قیامت کو نہیں مانتے اس لیے یہاں اللہ نے ان کی ایمان بالآخرہ کی تردید کر دی کہ لا بالآخرہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کا قیامت پر ایمان نہیں قل فرما دیجئے تعالو آؤ عطلو ہم تلاوت کرتے ہیں ماں بوجو ربکم حرام کیے تمہارے رب نے علیکم تمہارے اوپر میں پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں اگر سننا چاہتے ہو تو آؤ حرمت کے لسٹ ہم تمہیں دے دیتے کیا چیزیں کیا کام حرام ہے اس کو سنو وہ حرام چیزیں بتا دیے فرمایا اللہ شریک نہ ٹہرا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو نام نا فرمانی حرام ولا تختر اولادا کو مت قتل کرو اپنے اولادوں کو من املاک مفلسی کے ڈر سے ان کا قتل کرنا بھی یہ بھی ظلم ہے یہ بھی حرام نحنو و ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قتل اولاد ان کو حرام قرار دے دیا اور اس منصوبے والوں کو ایک اشارہ دیا کہ اگر منصوبہ بندی تم اس لیے کرتے ہو کہ ان کو روٹی کون دے گا تو پہلے مقدم کیا ماں باپ کو نہم ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تمہیں کون روٹی دیتے ہیں کیا تم ایک دانا بنا سکتے ہو گندم کا چاول کا ایک دانا بنا سکتے ہو نہیں یہ تو میں بناتا ہوں تو میں نے کبھی تمہیں حکم دیا ہے کہ دو سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرو نہیں تو میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی دیتا ہوں جو پہلے تم آئے ہوئے ہو تمہیں میں کون دیتا میں دیتا ہوں تو جو تم سے پیدا ہوگا بعد میں آئیں گے ان کو بھی میں دوں گا رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے تقرب قریب مت جانا بے حیائی کے کاموں کا بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جانا تو بے حیائی بھی تمہارے اوپر حرام ماں ظہر ما جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو ظاہر بے حیائی بھی شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے اور باطن بے حیائی بھی شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے یہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا ذکر فرماتا ہے جو حرام ہے یہ حرام ہے ان سے بچو پھر اللہ سبحانہ سرحان نے فرمایا ولا تخت الفص اللہ بلح مت قتل کرنا اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے جس نفس کو حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرنا ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ اور جیسے کہ حق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اسباب ہے یا وہ نفس قاتل بن جائے تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا یا وہ نفس شادی شدہ ہونے کے بعد زانی بن جائے شرعی شواہد کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا یا وہ نفس مرتد ہو جائے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا یہ سرتے ہیں اللہ بلحال بھی یہ ہے وہ کی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم تمطا کہ تم عقلت سر کرو تم سمجھ جاؤ اب یہاں اللہ رب العالمین نے بے حیائی ظاہری اور باطنی دونوں کو حرام قرار دیا ہے بعض انسان وہ عمل کر سکتا ہے کہ ظاہر میں بہت بڑا بہت شریف نظر آئے لیکن چوری چھپے انداز میں اس سے بے حیائی ثابت ہو جائے تو اللہ فرماتے خفیہ طور پر بھی تم اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ اس لیے کہ اصل تقوی تو یہی ہے نا کہ انسان وہاں اللہ سے ڈر جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو یہ اصل تقوی ہے مانا تقوی کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے جب بندہ مخلوق سے گزر جائے اور اللہ سے ان کا معاملہ شروع ہو جائے وہاں اگر وہ صحیح ہے تو یہ تقوائے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا یہ امر ہے تمہیں اللہ کا وصیت مانا اللہ کا حکم اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آخر میں اللہ نے فرمایا تو تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو جائے معلوم ہوا کہ منصوبہ بندے کرنے والے فحاشی اور, یعنی اور نفسوں کو قتل کرنے والے شرک کرنے والے یہ سب بے عقل لوگ کیونکہ اللہ کے دین سے بغاوت کر چکے ہیں اور حقیقت کو بھول چکے ہیں جو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے کڑا ہونا ہے ولا تقرب مال الحتیم قریب نہ جانا یتیم کے مال کے اللہ بلتی افسان مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہترین طریقہ ہو اور اس کا ذکر ہم پڑ چکے ہیں بقرہ میں کہ یتیموں کے مال جب تک وہ یتیم بالغ نہ ہو جائے ذیشہ نہ ہو جائے فن فَا آنس تم من ہو اگر عقل مندی تم ان میں پالو تو فد فاہو منگوا لو ان کے مال تب ان کو لوٹاؤ تو یہاں قربت ضائع کرنے کے معنی میں ہے ولا تک باقی تربیت کے معنی میں سنبھالنے کے معنی میں آگے فرما اللہ بل اخسم اچھے طریقے سے ان کے مال کی قربت کرنا ہے حفاظت کے لیے یبلغ شدھا یہاں تک یہ پہنچ جائے وہ جوانے کو مانا مال یتیم کو ضائع کرنا یہ بھی تمہارے اوپر حرام وہ او فل کے نا اور پورا پورا ادا کرو تول انصاف کے ساتھ ماپ میں ڈنڈی مارنا فرمائے یہ بھی تمہارے اوپر حرام اب یہاں ایک اطراض کا جواب اگر کوئی کہہ دے کہ یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ مشکل ہے یہ بھی مشکل ہے فرمائے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بندے پر وہ بوجھ ڈالیں جس کو وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو فرما صلاح نہیں تکلیف دیتے ہم نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق فرمایا تم, تم بات کرو تو, تو انصاف کے بات کرو مانا سچائی پر بنا اور ظلم سے پاک ہو ایسے بات ہو جس میں عادل ہو جس میں انصاف ہو کیا مانا انصاف نہ کرنا ظلم کرنا یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے یہ بھی محرم واندا قربا اگرچہ ہو رشتہ دار قریبی قریبی رشتہ دار ہو تب بھی ان کے درمیان میں اگر گواہی کی نوبت آ جائے شہادت آ جائے وہاں تم نے انصاف سے کام لینا ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں و لکان دا قربا اول والدین و ہو اور انکان غنی و فقیرن ہو تمہارے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے یہ ہے تمہیں نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم نصحت حاصل کرو یہ تمام چیزیں محرم رب کم علیہ کے اندر داخل ہیں یہ چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہے اب اس کو تو تم مانتے نہیں ہو اس کو تو چھو, چھوڑ چکے ہو اور اپنے طرف سے حلت اور حرمت کے فیصلے کرتے ہو یہ حرام ہے وہ حرام وہ انحدہ مستقیم منفرد طبع اور یقیناً یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو وَلَا کرو اور رستو کے دیں گے تمہیں اس اللہ کے رستے سے یہ ہے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تم اللہ سے ڈرو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں موجود تھے عبداللہ مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک خط کے خط کا وخط خطے نے خط تخطے نے اور دو خطوط اس کے دائیں بائیں کنچ لیے سم وزال یمنا فی خط اوسط پھر درمیانے والے خط کے اوپر ہاتھ رکھ دیا سم تلا ہا دل آیا پھر قرآن کی اس آیات کی تلاوت کی, <سَبِلِينًا> کی پیروی کرو اگر اور رشتوں کی پیروی کرو گے تو اس رستے سے وہ تمہیں پھیر دیں گے کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ اس نے کہا ہے لکن کل مستقیم اللہ میں سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا صورتِ آرام میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اور ان لوگوں کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا بلکہ سیدھے رستے سے ان کو دائیں بائیں پھیرنے کی کوشش کروں گا تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ ہے میرا سیدھا راستہ جس میں حلت اور مت کے فیصلے اللہ کے ماننے پڑیں گے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام ماننا جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال ماننا یہ ہے سوراۃ المستقیم یہ آیا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ کی حلت اور حرمت میں لحاظ نہیں کرتے ہیں وہ لاکھوں دعوے کرے لیکن وہ سوراۃ المستقیم پر نہیں ہے وہ گمراہ موصل کتاب پھر دی ہم نے مسالے سراۃ السلام کو کتاب تمام مکمل کتاب شخص پر آ سنا جس نے کی و تفصیل اور تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے ہر ایک چیز کے لیے وہ ہدن اور ہدایت رحمۃ الرحم تاکہ وہ بالقاً ابن رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے یہاں سما آتے یہ نہیں ہے یہاں سما تاخیر کے لیے ہے کیونکہ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے بعد نہیں آئے ہیں یہاں قصے کے کے طور پر ہے یعنی پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا قرآن کے کی حوالے سے اس کے بعد مشا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گویا کسے کو کسی پر آتب کر دیا ہے نہ کہ ترتیب سے ہے کیونکہ ترتیب تو ہمارا نبی بعد میں آیا ہے علیہ السلام پہلے گزرا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے علیہ السلام کو کتاب دیا تھا اور وہ کتاب تماما مکمل کتاب اللہ جی احسنہ। اللہ جی احسنہ کی کیا معنی ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ جی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ جی سے مراد ہر وہ صالح بندہ جو مصلاۃ السلام کے قوم میں تھا اس کو خطاب ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب دیا علیہ السلام کو اور مصعل علیہ السلام کے ماننے والے میں سے ہر ایک شخص صالح کو تاکہ وہ اس پر عمل کرے اس کو مانے اس کو اپنے عقیدے میں اور اعمال میں نافذ کرے اور فرمایا و تفصیل اللہ کل شہ مصعل سلام کا کتاب میں ہر چیز کے لیے تفصیل پر مبنی مسائل پر اللہ نے مجموعہ اتارا تھا فرمایا و مدن و مثال السلام کا کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور کتاب کی نزول کا مقصود کیا ہوتا ہے لال لوم رَبِّ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے کیونکہ رب کی ملاقات پر ایمان لانے سے ہی تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں جب تک انسان کا اللہ سے ملاقات پر پختہ یقین نہ ہو جائے تو اس کی ایمانیات ناقص ہوتے ہیں توحید میں بھی گڑبڑ کرے گا وہ سنت میں بھی گڑبڑ کرے گا وہ حلال حرام میں بھی گڑبڑ کرے گا ہاں جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو اس کی تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں. وہاں دا کتاب رنز ہو یہ کتاب جو کہ عظیم کتاب قرآن کریب ہم نے نازل کیا ہے کتاب بن نکرا کہہ کر اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے مبارکن برکت والی کتاب ہے بت اس بھی درو کی پیروی کرنا و تقو ڈرو صلی اللہ تعالیٰ سے لالکم تھا کہ تم کیے جاؤ فرما یہ جو کتاب ہے قرآن یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور یہ برکت والی کتاب <coughs> یہ آیات اور اس جیسے آیتوں میں اللہ نے اور مقامات پر قرآن کو مبارک کہا ہے مبارک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں کا قرآن سے تعلق ہوگا وہ لوگ بڑے برکت والے لوگ ہیں مبارک مبارکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن کا حافظ ہے قرآن کا عالم ہے اور معاشرے میں اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب قرآن پڑھنے کے حد تک ہو قرآن کریم کے اندر نکات اور علوم وہ صرف سیکھنے کے حد تک ہو عملی نہ ہو جب قرآن کا پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ہو تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی کیوں مبارکن اللہ فرماتا ہے یہ کتاب برکت والی ہے تو جب کتاب کو اللہ نے برکت والا قرار دے دیا تو اس کو پڑھنے والا پڑھانے والا اس پر عمل کرنے والا کیسے برکت والا نہیں ہوگا لازمی برکت والا ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو سبب خوشی بتایا ہے پل فَلْ یا چاہیے کہ لوگ اس قرآن پر خوشی بنائے یہ خوشی کی کتاب ہے تو اب کتنی بدقسمتی ہوگی اس شخص کے لیے جو قرآن کا عالم بھی ہو حافظ بھی ہو اور پھر اپنے اس عمل پر خوش نہ ہو کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو ڈالا تھا وہ حافظ بن گیا فلاں بن گیا فلاں بن گیا لیکن ویسے ہم نے ان کی مرض کر دی اس پر خوش نہیں ہوتے وہ خوش اس لیے نہیں ہوتے کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا وہ عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے اور اس کا قرآن پر کما حق کو ایمان نہیں ہے ورنہ اللہ فرماتے فل فل چاہیے کہ قرآن پر لوگ خوش ہو جائے یہاں پر مبارکن برکت والی کتاب امتقول ہوئی کہ تم کہو انما انزل الکتاب ہو یقینا کی گئی تھی کتاب اللہ تعالی دو گھروں پر من قبل نام سے پہلے کتاب سے مراد جن سے کتاب تو انجیل وَإن ان کے پڑھنے سے بے خبر نازل کیا جاتا کتاب و کتاب احدا ہم ضرور ہوتے زیادہ ہدایت ہم ان سے اللہ فرماتے ہم اجروں کو ختم کرنے والے ایسا نہیں کہ قیامت کے دن تم یہ اجر لے کر آتے اے اللہ ہم کو آخری و مت قرار دیا نبی بھیجا لیکن کوئی کتاب نہیں ہمارے پاس تو رات انجیل کو ہم جانتے نہیں تھے کیونکہ وہ عربی میں نہیں ہے وہ تو عبرانی میں ہے لہذا ہمیں ان کا علم نہیں تھا اگر ہمارے پاس کوئی ایسے کتاب کا نظور ہوتا جو ہم سمجھتے اس کو پڑھتے اس کو تو ہم یہود نسارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے اللہ فرماتے اب آ گیا ظالم اسٹلا اللہ کی وسدا نہ اور بسب اس کی جو اراز کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا عذر ختم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گیا اور اس کتاب میں ہدایت ہے اس کتاب میں رحمت ہے اب ہدایت کے فیصلے قرآن میں ڈھونڈو قرآن کے بغیر ہدایت کے کوئی کتاب نہیں ہے اس لیے آج امت کے اندر ہدایت کم کیوں ہے اس لیے کہ قرآن سے استفادہ نہیں ہے مولوں کی کتابوں کو توجہ زیادہ دی جاتی ہے اور اللہ کی کتاب کو توجہ نہیں دی جاتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن سے غفلت معاشرے کے اندر شرک اور بھٹت معاشرے کے اندر فساد کی بنیاد کیا ہے قرآن سے غفلت اللہ فرماتے تمہارے پاس جو کتاب آیا ہے مبین ہے وہ ہر قسم کے مسئلے کو بیان کرنے والا اور ہدایت کی کتاب ہے اور یہ کتاب جو لوگ مان جاتے ہیں وہ لوگ اللہ کے رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں وہ رحمت ان, ان لوگوں کے لیے پھر سبب رحمت بن جاتا یہ کتاب اور فرمایا کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگ اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان لے آتے ہیں تو یہ اللہ کی ملاقات پر ایمان کے لیے ہم نے کتاب بتا رہا ہے ملقا اور جو لوگ اس سے منہ پیرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اب اعراض کے مختلف شکلیں ہیں نا قرآن کو نہ پڑھنا یہ اعراض ہے قرآن کو نہ سمجھنا یہ اعراض ہے قرآن کریم کے قانون کو نافذ نہ کرنا یہ اعراض ہے نافذ کرنے والے اگر کوئی چمتا بھی ہے تو ان سے دشمنی کرنا یہ قرآن سے جدال ہے جگڑا ہے یہ قرآن سے اعراض ہے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پر ہمارے معاشرہ نہیں چل سکتا ہے تو معلوم ہوا قرآن سے اعراض ہے اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم سزا دیں گے حلیم ضرورا نہیں وہ انتظار کرتے ہیں اللہ کا تو مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے تھے آتی عرب یا آئے ان کے پاس تیرا رب آو یا اتی بازو آیا تی رب بکا یا آئے ان کے پاس تیرے رب کے بازی نشانیا یوم یا اتی جس دن آئیں گے بازو آیا تی رب بکا تیرے رب کے بازی نشانیا لا ینفعو نفس ان کی ایمان ہوا نہیں فیدہ دے گا کسی بھی نفس کو اس کا ایمان لم تکن آمنت نہیں تھا ایمان لایا ہوا من قبلوں پہلے او کسبت یا کسب کیا ہوا فی ایمان ہا اپنے ایمان میں خیرہ بل آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو ان نام ہم انتظار کرنے والے ہیں یہ اللہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا پھر بے مقصد ہے جیسے فرعون کا ایمان تھا کہ اس نے ایمان تو لایا لیکن اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوا یا ایک انسان ہے اس کے اوپر موت کا کیفیت طاری ہو جائے جسے آدی سے ثابت ہے پھر اس کا ایمان اللہ کے یہاں نہیں چلے گا یہاں اللہ فرماتے کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں اللہ کے انتظار میں ہیں اللہ کی نشانیوں کے انتظار میں ہیں فرشتوں کے انتظار میں ہیں مانا کیا ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب قیامت کن اللہ کے عدالت میں لوگ آئیں گے تو کہیں گے نا اے اللہ ہم کو واپس لوٹاؤ ہم ایمان لے آتے ہیں ہم تیرے نافرمانی نہیں کریں گے اللہ نے کیا جواب دیا اگر اس کو لوٹا بھی دیں گے تو یہ تب بھی وہی کفر شرک کریں گے تو اس لیے اللہ فرماتے کہ یہ لوگ ایمان لانے میں اللہ کا بالمشافہ دیدار فرشتوں کا آنا یا قیامت کے منظر کے منتظر ہے تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا یا دنیا میں جس عذاب کے انتظار کرتے ہیں اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے تو عذاب آ جانے کے بعد ان کو ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے تم انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے انتظار وہ کیا ہے قیامت کا دن ہے قیامت کے دن کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں اس دن فیصلہ ہو جائے گا ان الدینہ بے شک بولو فرقین جنہوں نے تفرقہ بازی کی اپنے دین میں دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا سے میں ان نما امر ان کا معاملہ اللہ, اللہ کے طرف ہے خبر دے گا وہ ان کو بے ماں خانو یا فالون جو وہ کرتے ہیں جو چیز وہ کر رہے تھے ان کا ان کو اللہ خبر دے دے گا یہاں دیکھو کتنا واحد ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے اندر تفرقہ بازی کرتے ہیں جماعتیں بنانا تنظیمیں بنانا الگ الگ گروہ بنانا وہ چاہے مسلمانوں کے بڑے جماعتوں میں ہو مذہبیں بنا دیا ایک اسلام مذہب اسلام تھا اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور مسلکوں میں تقسیم کر دیا پھر ہر مسلک اور مذہب میں الگ الگ گروہ اور پھر جو اسلام کے دعویٰ کرنے والے معاہدین ہیں توحیر و سنت کے دعویدار ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کے اندر پھر جماعتیں تنظیمیں یہ آیات کتنا سخت راحد ہے فرق الدین وقان شیا گرو گرو ہو گئے اللہ فرماتے فرمات لستا شے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہے آپ ان میں سے نہیں ہے آپ ان کے کسی بھی کام میں ان کے ساتھ شریک نہیں یہ سخت واحد ہے ہم سب کے لیے کہ ہم تنظیموں میں فرقوں میں ان جماعتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ لیں اس لیے کہ تنظیم سازی گروہ سازی گرو بندی یہ شریعت میں انتہائی مضموم کام ہے ہاں ہمارے پاس اصول موجود ہے شریعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی سے بطور استفسار کہا تھا کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم ایسے مسلمانوں میں رہ جاؤ گے جو کسی بھی چیز کا ردی چیز رہ جائے ردی یہ مشہور سے مشکات میں ہے جامع المیزی میں ہے سولنا بداود میں ہیں ابن ماجہ میں ہے مانا ردی مسلمانوں میں جب تم رہ جاؤ گے تو اس وقت تم کیا کرو گے فرمایا ان کے وعدے بھی نہیں ہوں گے امانتوں میں بھی خانت کریں گے اور ہر ایک کا الگ الگ فکر ہوگا گرو بندی جماعت بندی یہ چیزیں ان میں آ جائے گی تو انہوں نے کہا فما یا رسول اللہ آپ کیا حکم دیتے ہمیں اس وقت ہم کیا کرے فرمایا ان, کے ان, کے ان کے جو بھی بات تمہیں قرآن و سنت کے موافق لگے وہ لے لو اور جو بھی بات قرآن و سنت سے متصادم لگے اس کو چھوڑ بس یہ ہمارے لیے اصول بنا دیے اب جو بھی تنظیم اور جماعت ان کے اچھی بات لے لو ان کے بری بات چھوڑو لیکن تنظیم کا پرزا نہیں بنو اس کا چھین کا ٹکڑا نہیں بنو اس لیے کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بات ہم اللہ کے فضل و کرم سے دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دور حاضر میں تنظیم سازی یہ ایک ایسی بدت ہے جو معاہدین میں ہے عام لوگوں میں تو ہے ہی ہے لیکن عام لوگوں کو تو شرک کی وجہ سے بھی انسان کہیں گے چھوڑ دو لیکن معاہدین میں یہ عمل اس وقت مشہور بیرت ہے یہ اس کی کوئی دلیل کسی عالم کے پاس نہیں ہے جماعتیں بنانا تنظیمیں بنانا خود اس کا امیر بن کر بیٹھ جانا اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اور اس نے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو اور اخلاص کو بالکل بیکیر کر رکھ دیا ہے اسلام کا جو کام کرنے والا تھا اس کو روک دیا ہے بالکل یہ رکاوٹ ہے دعوت حق کے لیے سب سے بڑا رکاوٹ ہے اس وقت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا لست تعالیٰ اپنے نبی کو تنظیموں جماعتوں سے الگ قرار دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہے تو باقی کیا بچا فرمایا میں ان کو خبر دوں گا جو عمل وہ کر رہے ہیں منجا بل حسنت جو لے آئے کوئی نہیں کیشرم سارے ان کے لیے 10 گن حاضر ہے منظا تے گنا فلاح نہیں بدلا دیا جائے گا نیامت ان اللہ, اللہ, اللہ کا کرم اللہ کا فضل کہ ایک نیکی کرو گے دس گناجن اور پھر جیسے وہ بکرا میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سنا بیرا سنگل سات سو اور پھر اس سے ولہب المیا شاہ یہ بندے کے اخلاص پر ہے لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ اگر گناہ کیا ہے تو فلاح اللہ مسلح اس کو صرف اس جتنا بس ایک گناہ ایک گناہ کے ایک گناہ بس لیکن جب نیکی کی باری آئی تو دس گناہ سات سو گنا اس سے آگے و اللہ ذائب المیہ یہ اللہ کے رحمیت اللہ کے رقوفیت اور اللہ کی رحمانیت کے واضح دلیل ہے اللہ کریم ہے وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے کل آپ فرما دیجیے دی دی راستے کے طرف دینا جو دین ہے, قیمان قائم ہے ملت ملت ابراہیم من المشرکین نہیں تھے وہ مشرقوں میں سے آپ اعلان کرو میں कि کسی جماعت میں سے نہیں ہوں کسی گروہ میں سے نہیں ہوں ہمارے لیے تو پیشوا گزرا ہے ابراہیم علیہ السلام اور قربانی وہ ماہی میرا جینا وہ اور میرے موت خالص اللہ کے لیے رب تمام عالم کا رب ہے اپنے عبادات کو ذکر کیا کہ میرے نمازیں پڑھنا میرے قربانی کرنا میرے زندگی کے تمام لمحات اور جب مجھ پر موت آئے تو میرا کسی بھی لمحے میں مرنا وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے یہ توحید خالص کا اعلان ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اس میں کسی غیر کی شراکت نہ ہو لا لاشریک لہو نہیں ہے کوئی شریک وہ بیدا لکھا ہو میرے تو اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ انحول مسلم اور میں سب سے پہلا اسلام ماننے والا ہوں اسلام کو سب سے پہلا قبول کرنے والا میں ہوں اس دین کا سب سے پہلا عامل میں ہوں دوسروں کو دعوت میں بعد میں دیتا ہوں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امت کو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات پر پہلے انہوں نے خود عمل کیا ہے کل آپ فرما دیجئے اگر اللہ ہے کیا اللہ کے ماں میں تلاش کرو رب بن رب وہ رب و کل شے اور وہ ہر چیز کا رب ہے مانا یہ کہ اگر اللہ کے ماں سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں تو وہ چیز ہوگا کیا جس کو میں رب بناؤں گا جب کسی اور چیز کو رب بناؤں گا تو اس کو تو خالق اللہ ہے اس کا تو میں اس کو کیسا رب بناؤں گا کیوں وہ ہوا رب کل وہ اللہ ہر چیز کا رب ہے تو جس کو میں رب بناؤں گا اس کا رب بھی اللہ ہوگا تو بال واسطہ اللہ سے ملنے کے بجائے بلا واسطہ کیوں نہ ملوں جب میں کسی اور کو رب بناؤں اس کو کہوں کہ تو اللہ سے کہہ رہا میرا تیرے آگے تیرا اللہ کے آگے تو میں خود ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کیوں نہ جھکوں ایسا تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جس کا رب اللہ نہ ہو کیونکہ وہ رب العالمین ہے تو رب العالمین وہ ہے تو میں کسی اور کو رب کیسے بناؤں کلس اللہ علیہ نہیں عمل کرتا کوئی نفس نہیں کماتا ہے کوئی نفس کوئی نفس جو کچھ بھی وہ کماتی ہے وہ نفس تو اس کی کمائی اللہ علیہ اس پر ہے مانا اس سے مراد جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا اس کا نقصان اسی پر اٹھانا پڑے گا اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی